اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو ناؤ مگر ایک مرد کے تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے نون نونگننا سے اور کہتے ہیں یہ تو ناؤ مگر بہتان جوڑا ہوا اور کافرونی حق کو کہا جب ان کے پاس آیا یہ تو ناؤ مگر کھلا جادو